مستقبل کا حال جاننے کی غلط فکر اللہ تعالی نے استخارہ میں خیر رکھی ہے خوشی اطمینان اور راحت جب کہ قسمت معلوم کرنے کے طریقے شیطانی ہیں ان میں غم پریشانی اور طرح طرح کے وہم ہیں اے مسلمانوں استخارہ اختیار کرو اور شیطانی طریقوں سے دور رہو آج کا دن کیسا ہوگا یہ ہفتہ کیسا ہوگا کس کا کون سا ستارہ ہے کس کا کون سا عدد ہے یہ سب فضول چیزیں ہیں اور یہ انسان کو بدعت شرک وہم اور تباہی کی طرف لے جاتی ہیں اور برے لوگوں کے ہاتھوں پھنساتی ہیں مگر افسوس کہ آج مسلمان بھی ان چیزوں میں بڑھ گئے ہیں کاش مسلمان اپنے مقام کو سمجھیں اور اپنے کام کو پہچانیں تو ہوا پانی لوہا آگ ستارے پتھر نگینے یہ سب مسلمانوں کے غلام اور نوکر بن جائیں بھائیوں اور بہنوں اطمینان والی توحید کی زندگی اختیار کرو ماضی کے وہ بڑے بڑے بت جن کے گرد شیطان ناچتے تھے اور ان بتوں سے آوازیں آتی تھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ہمارے بزرگوں نے توڑ کر پھینک دیے مگر آج بزرگ اسی کو سمجھا جاتا ہے جو استخارہ نکالے جادو توڑنے کے نام پر بال اور کیلے برآمد کرے اور مستقبل کے دعوے کرے حالانکہ خود ان کی اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ ہر پریشانی محتاجی حرص اور گھریلو نا کا شکار ہوتے ہیں بھائیو بزرگ اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی سے جوڑے نہ کہ وہ جو اللہ سے توڑے